جب تم ای بات اپن زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنی من سے وہ نکالتی تھے جس کا تمہیں علم ناؤ اور اسے سہل سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزد کا بڑی بات ہے